بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رہا والا ہے یہ صلی البیہ کے بعد نازل ہوئی ہے انا فتحنا فتح نہ لگفت ہم وبینہ یقیناً ہم نے تجھ کو فتح دی ایک واضح کھلی فتح لیکثر اللہ تاکہ بخش دی اللہ تعالیٰ تیرے لیے ماتقد و منظمبی کا جو گزر گئے ہیں تیرے گناہ و ماتخر اور جو پیچھے ہیں وہ یوتیموں اور پورا کرے نعمت ہو اپنی نعمت کو علیہ کا تطفر ویہ دیا کر ہدایت تجق و سیات مستقیمہ سیدھے راستے کی بینسرک اللہ اور مدد کر اللہ تعالیٰ تیری نصر عزیزہ زبردست مدد و وہ ذات ہے انضر سکینہ جس نے نادرت کیا ہے سکینت کو فی قلوب المؤمنین مومنوں کے دلوں میں ازداد و ایمان تاکہ وہ زیادہ ہو جائے ایمان میں با ایمان اپنے ایمان کے ساتھ وللہ اللہ جنود السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے وکال اللّہ علیہ حکیم ہے اللہ تالا بہت زیادہ جاننے والا خوب حکمت والا لیو ادخل المؤمنین وال مؤمنات داخل کرے مومن مردوں اور عورتوں کو جنات ان ایسے باغات میں تجری چلتے ہیں من تحتها الانہار و جن کے نیچے سے دریا خالدین فیھا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ یکفر عنهم سیئاتهم و وہ بخش دے گا ان کو ان کے گناہوں کا ذلك عند اللہ ہی اور ہے یہ اللہ کے ہاں فوز عظیمہ بہت بڑی کامیابی و يعذب المنافقین والمنافقات اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو والمشرکین والمشر اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کو ازدان مینہ باللہی جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں ذنہ سوئی برا گمان علیہم دائرہ تو سوئی ان پر بری گردش ہے و غالب اللہ علیہم اور اللہ کا غصہ ہے ان پر و ان پر, ان پر اس نے لعنت کی تو عدلہم اور تیار کیا ان کے لئے جہنم آ جہنم کو سات مسیرہ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ ہی کے لئے ہیں لشکر آ حکیم اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب کمال حکمت والا انا ارسنا کا بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے شاہداً گواہی دینے والا وہ مبشراً اور خوشخبری دینے والا والیراً اور درانے والا بنا کر مینو بلّہ ہی و ہی تاکہ تم ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر و اور اس کی مدد کرو وہ توقی روح اور اس کی توقیر تعدیم کرو اور تو سب روح ہو اور اس کی تصویر بیان کرو بکرتاً و اسیلہ صبح اور شام ان اللہ دینا یوایم کا یقیناً وہ لوگ جو سے بیعت کرتے ہیں انما یو ای اللہ وہ حقیقت میں وہ صرف اور صرف اللہ سے ہی ہیں تو میں وہ جان پر ہی ہے اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو بہت بڑا اجر قریب کہیں گے تجھ کو المخلفونا پیچھے رہ جانے والے من العرابی بدویوں میں سے شغلت نہ مشغول کیا ہم کو ہمارے اموال نے وہ آہلونہ اور ہمارے گھر والوں نے فستر خلانا پس بخشش طلب کر ہمارے لیے یقولونا بھی السینت ہم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے مال صفی قلوب ہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے کو کہ آ پس کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا ان ارادہ بھی کم اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نقصان کا او ارادہ بھی یا ارادہ کیا ایسا فائدے کا بلکان اللہ بلکہ ہے اللہ تعالی بما تعملون اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ خوب خبر رکھنے والا بل بلزنن تم بلکہ تم نے تو یہ سمجھ لیا ان ید قلبر رسول کہ ہرگز نہیں لوٹے گا رسول والمؤمنون اور مؤمن الی اهلیہم اپنے گھروں کی طرف ابادن کمی بھی فزگنا کا فی قلوبکم اور یہ بات مزین کر دی گئی تمہارے دلوں میں وذننتم ظن سوء یا تم نے برا گمان کیا و کنتم قوما اور تھے تم ہلاک ہونے والی قوم رسول ہی اور جو نہیں مانا پر اور اس کے, رسول پر اور اللہ ہی کے اور زمین کی یک پھرمین شاہ وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے ادب شاہ اور آداب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بکار اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا سیپول عنقریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے اذن قلب اذن تلخ تم جب تم واپس لوٹو گے اذن تلخ تم جب تم چلو گے المغان مغنیمتوں کی طرف لتا خود ہاں تاکہ تم اس کو پکڑو ضرور کہ ہمیں ن چھوڑو نہ طبی ہم تمہارے پیچھے چلیں یورید وہ چاہتے ہیں ایدل کلام اللہ کے وہ تبدیل کر دیں اللہ کے کلام کو قل کہہ دیجئے لن تتبعونا تم ہمارے پیچھے نہ چلو کلال کال اللہ من قبل اسی طرح پہلے سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے پھنسیا کو وہ قریب کہیں گے بل تحسدوننا نہ بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے بل بلکہ کان لا کا ہونا نہیں وہ سمیتتے تھے اللہ کلیلہ مگر تھوڑا ہی کل المخلا من العرابی کہہ دیجئے بدبو میں سے پیچھے رہ جانے والوں کو ست قوم ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف قولی باسن شدید جو سخت لڑائی والی ہے تو قاتلونا ہم تم ان سے قتال کرو گے او یو یا وہ مسلمان ہو جائیں گے فن تو بس اگر تم تم کرو یوتی اللہ دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اجرم حاصل اچھا اجر و اگر تم پھر جاؤ کما تولہی تم من قبل جس طرح تم پھر گئے اس سے پہلے علیما و وہ دے گا تم کو دردناک آداب لئی ہرا حرج نہیں ہے نیابینا پر کوئی حرج ولا الرجی ہرا حرج اور نہ ہی لگڑے پر کوئی حرج ولا الل مریض حرج اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی حرج اللہ و اور جو اطاط کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کے وہ اس کو داخل کر دے گا باغات میں تجری چلتے ہیں من تحت اللہنہار جس کے نیچے سے دریا ومن تو یہ تولا اور جب پھر گیا یعدب ہو عذاب علیمہ وہ اس کو عذاب دے گا دردناک عذاب لقد رضی اللہ والبطہ تحقیق راضی ہوا اللہ تعالی عن المؤمنین مؤمنوں سے اس یبایعونہ کا جب وہ بیعت کر رہے تھے احد کر رہے تھے جس سے تحت شجرات الاضرف کے نیچے فعالم پس اس نے جان لیا معفي قلوبهم جو ان کے دلوں میں ہے فأنزل السكينة عليهم اس نے نازل کر دی سکینہ ان پر واثابهم اور ان کو ادا کی فتح قریبہ ایک قریب کی فتح فمغانم کثیرا اور بہت سی غنیمتیں یاخذونھا جس کو وہ حاصل کریں گے پکڑیں گے وکاں اللہ رہ اللہ تعالی عزیزا بہت زیادہ غالب حکیمہ کمال حکمت والا وعدکم اللہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے مغانم کثیرا بہت زیادہ غنیمتوں کا تاخذونھا تم کو کو دی تم یہ کے آیتن اور تاکہ ہو جائے وہ ہدایت دے تم کو سیرا مستقیمہ سیدھے راستے کی بہت دوسری بات لم تقدر دوسری غنیمت نم تقدیر علیحا جن پر تم نے قدرت حاصل نہیں کی قدآ تو اللہ یقینا اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے وقان اللہ قدیر اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا کفارو اور اگر تم سے قتال کریں لڑائی کریں وہ لوگ جنہوں نے قبر کیا لبل لب الدبارہ البتہ وہ ضرور پھیر دیں گے پیٹھوں کو یا والا جلدون بالا نصیرہ پھر وہ نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار سنت اللہ, اللہ خرت من قبل اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو گزر چکا ہے پہلے بھی کے وہی ذات ہے جس نے روکا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے وائی ہاتھوں کو, مکہ مکہ کی کو کامیاب کیا علیہم ان پر واللہ و اللہ تعالی تعالیٰ اس تم کو فتح دی ان پر بکان اللہ اللہ تعالیٰ تعملون بصیرہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا حنگ اللہ دذینہ کافر و یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ سدو المسجد مستد حرام یا روکا تم کو مستد حرام سے معقوف اور جانوروں کو بھی اس حال میں کہ وہ روکے ہوئے تھے جب لوگ مشلا ہو کہ وہ پہنچے اپنے قربان گاہ کو حلال ہونے کی جگہ کو بلولا رج رجالمینگر نہ ہوتے مومن مرد بنی صاحم اور ممنا عورتیں لم ہوں تم نے ان کو نہیں جانا انتعو ہوں کہ تم انہیں رون ڈالو گے فت تو سیبہ تو پہنچتی تم کو ان میں سے محرۃن پہنچتا تم کو ان سے معذرات عیب بغیر علم بغیر علم کے نید خل اللہ نید خل تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اپنی رحمت میں میشا ہو جس کو چاہے ولال ہوں اور اگر وہ الگ الگ ہوتے دینہ کفر و البتہ ہم آداب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بن من سے آداب علیمہ دردناک آداب اس جال اللہ دینہ کفر وی قلوب ہند جب کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا فی قلوب ہم اپنے دل و الاحمیت ضد حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی حمیت جاہلیت کی ضد فن زل اللہ سکینتہ اللہ یہ کی اللہ تعالی نے اپنی سکینہ اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور ممنوں پر واظمهم کلمۃ التقوی اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا وقانوا حقا بها واهلها اور اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے وقان اللہ بكل شئ علیم اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق یقینا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اس کا خواب سچ کر دکھایا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ چاہا آمینا امن کی حالت میں محلقینہ روسا رو تم مڈوانے والے اپنے سروں کو وہ مقصرینہ اور بال اتروانے والے لا پونا نہیں تم ڈرو گے علی نس نے جان لیا معلوم تعلیم مجھے تم نے نہیں جانا اجالم اندونی ڈالی کا آپس بنا دیا اس سے پہلے ہی فتحً قریبا قریب کی فطا کو ولدی ودا ارسلہ رسول ہو اس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ و دین الحقی اور حق والے دین کے ساتھ ریود ہیرا دینی کلی ہی تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام تردیات پر وقفہ بلّہ شہر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بلدینہ ماور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں داولقاری بہت زیادہ سخت ہے کافلوں پر رحما ابینہ نرم ہے رحم کرنے والے ہیں رحم دل ہیں آپس میں ترا ہم آپ ان کو دیکھتے ہیں رکا سجدن دن رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں جب تبونا فضل من اللہ ہی وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بردوان اور ردامندی سی ان کی نشانی تھی وجوہی من اثر سجود ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات سے ہیں ظالی کا یہ ان کی مثال ہے پھر تو طورات میں و مسئلہ ہوں الانجیل اور ان کی مثال انجیل میں قدر ان ایسے درخت کی طرح اخرا یا ہو جس نے نکالی اپنی کومپل فارا ایسی کھیتی کی طرح ہے جس نے نکالی اپنی کومپل ف آزارا ہو بس اس نے اس کو مضبوط کیا پھستہ پھر وہ موٹی ہوئی پھسوا الاسوقی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی وہ کاشت کار کو خوش کرتی ہے وعد ملک فار تاکین کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے وہ اد اللہ اللہ دینا امن و امیر اسار ہاتمن اللہ نے وعدہ ہے ان میں سے ایمان لانے والوں اور نیک سارے امال کرنے والوں سے وقفر تن مفرت کا وہ اجر عظیمہ اور بہت بڑے عجر کا